جس میں سند کے ساتھ حدیثیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جمع فرمائے جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ تین ہزار دو سو چھیاسی ہے تو دلائل النبو جو کتاب ہے اس کا پرٹیکولر موضوع ہی یہی ہے مثلا اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے دوسرے چیپٹر کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کون سا ہے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 اور اہل تشیح بھی اس پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کی جو شروع میں تفصیر لکھی گئی ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تبری المتوفات تین سو دس عیسوی یعنی پہلے تین سو سال کے اصلاف میں آتے ہیں تو انہوں نے جو آیت ہے سورت الماعیدہ کی آیت نمبر پندرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم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 امام کائنات سید الین والآخرین شفیع المد رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت نور ہدایت جس سے شیر کی گھٹائے چھٹ گئی تو نور ہدایت والا مطلب جو ہے اس پر ہے اتفاق باقی پوری امت کا اتفاق ہے اہل سنت کے تینوں گروہ بریلوی جو بندی اہل عدیث اور اہل تشیح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 اس کے علاوہ اگر کوئی ہمیں کہے دیا اب اب شبلی نمانی نے لکھا ہے نو ربی الاول اور امام مذہب ریلوی صاحب نے اب تاوا میں لکھا ہے آٹھ ربی ال پیدائش کا دن اور شیخلقاد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے گنیت و طالبین میں دس محرم لکھ دیا ہے پیدائش کا دن اب ہم ان کو مانیں یا حدیث کی کتابوں کو مانیں ان تاریخ کی کتابوں کو مان کے پہلے ہی تو دین کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے حدیث کی کتابوں کے بد بنیاد رکھے کتاب اور سنر ان چیزوں کو ہم فالو کریں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 ان کے ریلیجن میں اور اسلام میں جو سملیرٹیز ہیں یکسانیت والی چیزیں ہیں وہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی ان میں سے ایک حیران کن چیز جو ہندوؤں کی ایک موت پر کتاب جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کل کی پرانا اس کے اندر جو چیپٹر نمبر ٹو ہے اس کی آیت نمبر چار سے لے کر آیت نمبر پندرہ تک اب یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے استاد ڈاکٹر اشار صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نئے کاموں کا عجد عطا فرمائے انہوں نے کافی حد تک اس پہ بڑی بحث کی تھی کہ یہ سہوفی ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو ہندوؤں کے پاس کتابیں ہیں دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل جو اسرائیل کے قبیلے گم گئے تھے ان میں سے اسی لیے آپ دیکھیں براہمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے اسی طریقے سے یہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں جیسا کہ پرانے پاک میں آتا ہے کہ موسا علیہ اسلام نے اس بچڑے کو جلا دیا تھا جس کو خدا بنا لیا گیا تھا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 سیدنا ابو ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری کلکی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے آسمان سے اتر کر بیٹل فیلڈ کے اندر میدان جنگ میں مدد کریں گے اور وہ ہمیں پتہ ہے سورت الانفال کے اندر موجود ہے غزہ بدر اور عورت میں بھی فرشتے آئے اور پھر اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ ماد جو منت ہوگا بہار کا مہینہ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 کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا ہے جس کو ہم حجت البا کہتے ہیں وہ دس ہجڑی میں فرمایا اور یوم عرفہ والے دن نو ذلحجہ کو جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے حج کا دس ہجڑی کے اندر اس کے بعد ذلحجہ کے بعد آیا محرم پھر سفر اور پھر ربی ال اور ربی البل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربی ال پہ ہوئی ہے اور اس پہ احادیث بھی موجود ہیں دلائل النبو امام بھیکی کی اس کے اندر موجود ہیں لیکن دن وہاں بھی مینشن کوئی نہیں ہے دن کہیں مینشن نہیں ہے یہ صرف فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے کہ دن پروپیگیٹ کرنا شروع کیا جی بارہ وفات ہے دن تو غم منانا چاہیے خوشی نہیں منانی چاہیے یہ ایک لالا معاملہ ہے کسی کو غیر شرعی حرکات سے روکنے کا یہ غیر علمی طریقہ ہے یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے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 تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی رہن نعمت تمام فرما دی اور اسلام کو ایز اے ای ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچل جواب دیا تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے اس دن کا یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن جمے گئے تو دن تھا یعنی عید کا دن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور یوم ارفا کا دن تھا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 تو سید نے اپنے بات ادی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو عیدیں تھیں اس دن جس دن یہ آخری آیت نازل ہوئی یوم عرفہ بھی عید اور یوم الجمعہ بھی عید تو یہاں سے پتا چلا کہ نو ذی الحجہ دس ہجری میں جمعہ کا دن تھا اب اس کو ذہن میں رکھ لیں دوسری چیز کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے صحیح بخاری کے کتاب الازان چیپٹر میں چھ سو اسی نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاح چیپٹر میں نو نمبر حدیث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 بارہ وفات بارہ وفات کر کے معاملے کو بگاڑا گیا اور دوسری طرف جو ہے وہ گستاخ رسول کے فتوے لگانے شروع کر دیے تو یہ پوائنٹ نمبر 3 بھی سمجھ لیں کہ جہاں تک یہ پوائنٹ نمبر 3 جو ڈسکس کرنا تھا پہلے حصے کا آخری پوائنٹ جہاں تک امام کائنات سید الع والآخرین شفیل المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ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 ان کا تجزیہ کرتے ہیں ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون سیابہ اکرام سابہ اکرام کتاب و سنت کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ہم کتاب و سنت کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں کیونکہ ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں ہمیں کہاں سے ہدایت ملنی ساب اکرام کو بھی گمراہی سے ہدایت اس کتاب کی وجہ سے ملی سنت کی وجہ سے ملی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 بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول بل ہدا و دین الحق لی ہل مشرق وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا ہدل المستیم اور اور دین حق کے ساتھ مبوس فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیاان پر غالب کر دے چاہے مشرک اس بات کا برا مان جائیں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 اتنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ اجتحاد کر رہے ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اہل سنت کا منج یہ ہے کہ پہلے کتاب پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجتہا اب یہاں معاملہ بالکل واضح موجود ہے کہ ایسا کوئی اجتہا تابا تابعین سبا تابعین نے نہیں کیا لہذا اس کے اوپر عید کا لفظ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے جو بول رہے ہیں ان پہ ہم کو فتوا نہیں لگاتے مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اجتحادی ہے فتوے سے ہم بچیں گے ہم دونوں ایکسٹریمس پہ نہیں جائیں گے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 یہ ہے علمی جواب منطقی جواب لوجیکل کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو ازام دینا کوئی برا کام ہے ازام سے تو شیطان بھاگتا ہے تو بعض لوگ تو شیطان کے اتنے چڑھے میں پڑھتے خالی عید کی نماز ہے عید کی نماز کی تو دو گاہیں ہونی چاہیے تاکہ شتان بھاگے وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود برمولہ بنایا کہ سابت نہیں تو کیا ہوا منع تو کوئی تو منع کہاں ہے ازام دینا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 جنہوں پنجابی کہیں یہ کیا کیا طریقوں سے امت کو وارگ لایا جاتا ہے اب سوال نمبر اسی کانٹیکس میں پھر یہ بھی مثال دی جاتی ہے دیکھیں جی اقبال ڈے منایا جاتا ہے جنا ڈے منایا جاتا ہے چودہ اگست منائی جاتی ہے اور بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے نبی واری انہوں موت پائی جاتی ہے یہ بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماز اللہ استغفر نہیں ہے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 جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیر کریں گے ان کو ان کے ساتھ اینالوجی بنائیں گے ان کی یہ ظلم ہے اس طریقے سے اینالوجی نہیں بنائی جائیں گی اور سوال نمبر تین کہ جب پھر آپ ہر سال جو ہے وہ ربی اول جب یہ آتا ہے تو آپ ربی ابول میں بارہ والے دن یہ تمام چیزیں ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھیں کہ بارہ ربی ال کو سیلیبریٹ سارے کرتے ہیں ربی ال کا مہینہ سیلیبریٹ ہوتا ہے اس پہ امت کا اجماع ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیش سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر سیرت و نبی کانفرنس نہیں ہوتی فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں تمام کرواتے ہیں سب کے سب کرواتے ہیں جہاں تک اجما اور اجماع اجت ہے المسطل حاقم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب میری امت اتفاق کر لے گی نا تو اجماع مجت ہوگا تو پوری امت نے اس پر تو اتفاق کیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو سیلیبریٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ درخ دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں لیکن باقی اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ شری طریقے اڈاپٹ کیے جائیں کہ ڈھول ڈھمکے مارے جائیں اسی طریقے کے ساتھ غیر شریح حرکات کی جائیں ہمیں تو خود پتہ نا اب یہ جہاں پر یہ تمام چراغ ہوئی ہوتا ہے وہاں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور وہاں اوارہ لڑکے آگے ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کو تمام کنڈیم کرتے ہیں خود بریلوی مطلب فکر کے علما بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہے مجھے پتا ہے میں رہا ان کے ساتھ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 اور ابلیس کے پکے فالوئر ہیں کون وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام ماں بریلوی صاحب نے تاوارضبیہ میں لکھی ہے کہ سات سو سال تک رفیلا اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے جلوس یہ تمام چیزیں یہ آٹھویں سبھی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں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 رقت پیدا کرنے والی حدیثوں میں مام بہاری حوضے کوسر والے چیپٹر میں اس کو لے کے ہیں چھ ہزار آٹھ پانچ سو تریاسی نمبر حدیث صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں پانچ ہزار نو سو اڑسٹھ نمبر حدیث کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوضے کوسر میں کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہی ہیں عزائب ادو چمکنے کی وجہ سے میں جب ان کو حوزے کوسر سے پلانے لگوں اور درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بد جاری کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سخ سخمن غیر سخن لمن بدل آبادی ان پر پھٹکار اور ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا اور بھائیوں ہم ڈرپوگ ہیں ہم بڑے ڈرپوگ ہیں ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوں کیا مس والے ہم ڈرتے ہیں ابلیس نہیں ہے ڈرتے ہیں ان چیزوں سے ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے کبر میں دفن کی اور کسی کا چالیسواں کروایا کسی کا تیزا کروایا کو دئی بدیسی بتا دو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 ولاب ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا فتح فتح سبیل ہی یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھاڑ دیں گے واریت میں ڈال دیں گے ذالی کا وساکون یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو کسی حاضر مستفیل ادھر کے راستے شیطانی ہے اور پھر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 چاروں ہی حق میں یہ ان بزرگوں پر تان نہیں ہے جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسا بن مریم کو نہیں تان کر رہے ہوتے علیہ السلام ہمارے دل میں کبھی وسفسا بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں لیکن عیسائی تو کہہ رہے ہیں آپ گستاخ ہو بیٹا کیوں نہیں مانتے تو ہر بندے نے محبت کے اپنے کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ ونمایا ہر راستے پر شیتان بیٹھا ہے ایک راستہ ٹھیک ہے سراط اللہ زینا علی ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے راستوں پر نہیں ہے یہ کہتے ہیں یہ بزرگوں نے سلسلے جاری کیے تو پھر راستے ہونا چاہیے تھا ایک لفظ ہے سراط الم تعلیم اس دن سراط المستین چلا سیدھے راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سراط الم تعلیم یہی وہ ایک راستہ ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ بھی چلے دیکھیں کیا اگر تشریح بنائی ہوئی ہیں ساری گات ہیں وہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے راستوں تو نہیں راستہ ہے تو یہ ہے ابلیس کا راستہ جس کی پیروی کرنے والے تو اب اصل محبت کا اظہار کیا ہے وہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم ام ابو صلی اللہ علیہ وسلم اپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو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 اگر یہ منہ پھیر دیں اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللہ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے فتوا دے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعداد سے پھر جائے اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا ولے ابو بلّہ تعالی اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب کتاب بسنا چیپٹر امام بخاری نے پورا چیپٹر بند ہے اس بولی والی امت کو سمجھانے کے لیے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 اس نے میرا انکار کیا تو اب اطاعت کرنے والے صحیح محب رسول ہوئے کہ نافرمانی کرنے والے محب رسول ہوئے صلی اللہ علیہ ولی وسلم سلاطن کثیرن کثیرہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خود سمجھا دی